ہی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشدو اللہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشدو ان محمد عبدہ رسول و بعد معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین و سامعات اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کے احسان سے ہر ہفتہ ہر جمعہ کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق اصل کی رماز کے بعد تقریبا ایک گھنٹے تک اسلام کا جو دوسرا مزدر اور دوسرا ماخذ ہے اس کا علم حاصل ہم لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں اور اسلام کا دوسرا جو مضدر اسنا سے کہا جاتا ہے کہ وہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے ورنہ دلیل اور حجت کے لحاظ سے پہلے مصدر میں اور دونوں مصدر میں کوئی فرق نہیں ہے جس طریقے سے کتاب اللہ حجت ہے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حادث مبارکہ حجت ہے یہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے ورنہ دلیل اور حجت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں اللہ کی طرف سے وہی ہیں قرآن بھی من اللہ ہے اور حدیثے بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمد ہمارے محترم شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ ہر ہفتے ہمیں کتاب البلو المرام کی جو آخری ابواب ہیں باب و ترحیم الاخلاق اس کی حدیثیں آپ کے سامنے شرح کر رہے ہیں اور الحمد شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں مزید اور نہ کچھ کہتے ہوئے صرف اتنی توجہ اطلاع دوں کہ انشاءاللہ آنے والے اے, تین ہفتے جو آ, آنے والے آ رہے ہیں ان تین ہفتوں میں جو ہماری ٹائمنگ ہوگی بس تھوڑا سا فرق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق تین پینتالیس سے چار پچاس تک شے کا درس رہے گا انڈیا کے ٹائم کے مطابق چھ پندرہ سے سات بیس تک آنے والے تین ہفتے یعنی بارہ انیس اور چھبیس تو کی نمازوں کی ٹائمنگ میں تبدیلی ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ مجبوراً پانچ منٹ آگے اور پیچھے کیا جا رہا ہے تو آنے والے تین ہفتوں کی ٹائمنگ آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہے ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور شیخ محترم علم سے ہمیں نوازیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ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 بدعة بدعة ضلالة ضلالة رسخوا قابل قدر محترم فدیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفیظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل اطرام اور بہنوں حافظ ابن حجر السخلانی کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجام میں باب ا ترب میں اس حصے سے کچھ حدیثیں ہم برے اخلاق سے متعلق دیکھ رہے ہیں اس باب میں وہ حدیثیں ہیں جن میں ایک مسلمان کو کن اخلاق سے بچنا چاہیے اور وہ کون سے اخلاق ہیں جو ایک انسان کو ہلاک کرتے ہیں ان اخلاق میں سے بعض بدترین اور برے اخلاق کا تذکرہ ہے مقصود یہ ہے کہ ان چیزوں کو سن کر پڑھ کر ہم اپنے آپ کو ان برے اخلاق سے بچائیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ریاکاری ایک بہت ہی بری صفت ہے اور ایمان والوں کو اپنا عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے آخرت کے اجر ثواب کے لیے کرنا چاہیے لیکن منافقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنا عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کے اظہار کے لیے اور لوگوں کی تعریف کے لیے کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا استظار نہیں ہوتا اور نہ آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے لہٰذا منافقین اپنی نیکیاں دکھاوے کے لیے کرتے تھے معلوم ہوا کہ ریاکاری منافقین کی صفت ہے لیکن منافقین کی صرف یہی صفات نہیں ہیں بلکہ اور بھی صفات ہیں جو قرآن سنت میں بیان ہوئی ہیں اور اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے ریاکاری کے بعد ایک اور حدیث بیان کی جس میں ایک ہی حدیث میں منافقین کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے ایمان کے کمال کے لیے اپنے ایمان کی تکمیل اور اس کی قوت کے لیے ان صفات سے اپنے آپ کو بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صفات اس کے ایمان کو خراب کر کے اسے منافقین کے ساتھ شامل کر لیں ان کے ساتھ یا ان کی صفت میں جمع کر دیں لہذا اس درس میں آج کے درس میں منافقین کی بعض اور صفات ہم اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے جسے امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے کی الفاظ کیا ہے وعن ابی هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان متفق علیہ ولهما من حديث عبد الله ابن عمر اذا خاصم فجر ادا خاص فجر ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں تین علامتیں ہیں جو منافق میں پائی جاتی ہیں جن سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے منافق کی نشانی تین چیزیں ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں حد کریں جھوٹ بولے وہ ادا وایدا اخلاق وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے وعدہ توڑ دے وہ تو امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے اس حدیث کو امام الباری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ایک اور حدیث جو عبداللہ ابن عام ردی اللہ تعالیٰ نماز سے مروی ہے اور بخاری مسلم میں موجود ہے اس کے الفاظ ہیں وہ ادا خاص فجر اس میں چوتھی صفت بیان کی گئی کہ جب وہ کسی سے جھگڑا اس کا ہو جائے تو فجور کا ارتکاب کرے اس کی تفصیل ہے ادا خا سما فجر یعنی حق سے دور ہو جائے حق کی بجائے باطل کی طرف چلا جائے گالی گلوچ پر اتر آئے اور بدزبانی کریں کرے کئی باتیں علماء نے اس کے ذمن میں ذکر کی ہیں تو معلوم ہوا کہ منافقین کی کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے ان کو پہچانا جاتا ہے سوال یہاں یہ ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی نفاق کس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ درس اخلاق سے متعلق ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی باتیں بھی آتی ہیں جو انسان کے عقیدے سے متعلق ہیں لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ نفاق کیا ہے تین چیزیں منافق کی یا اچھا چار صفات منافق کی ہیں برائیاں ہیں ان سے بچنا چاہیے اپنی جگہ ہے لیکن نفاق خود ایک برائی ہے بلکہ ان تمام برائیوں سے بڑی برائی ہے جس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے تو وہ نفاق کیا ہے وہ کون سی برائی ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ قیامت کے کی دن کیا ہوگا منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے یعنی سب سے زیادہ ذلت ان کے لیے سب سے زیادہ سخت عذاب منافقین کے لیے تو معلوم اور بھی برائی ہے اور بھی بڑی برائی ہے جس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے باقیہ چیزیں اس کے اوساف ہیں جو ایک مسلمان میں بھی آ سکتی ہیں وہ صفات مسلمان میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ نفاق جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے تو آئیے دیکھتے ہیں واقعی نفاق کیا ہے اور پھر اخیر میں ہم اگر وقت کی گنجائش رہی تو اسی باب میں ایک حدیث دیکھیں گے ایک لمبا واقعہ دیکھیں گے جو ایک صحابی کے بارے میں ہے جس میں بہت سارے لوگ غلط فہمی مبتلا ہیں اور غلط طور پر ان صحابی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو آخر میں ہم دیکھیں گے اگر وقت کی گنجائش رہی تو سب سے پہلی چیز کی نفاق کیا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ڈکشنری میں, میں عربی زبان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نفاق کہتے ہیں کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو انسان کا ظاہر جو دکھائی دیتا ہے اور اس کا باطن جو اندر ہے جو چھپا ہوا ہے دل میں ہے تو انسان کی جو باہر ہے باتیں کرتا ہے عمل کرتا ہے دکھتا ہے یہ جو ظاہر ہے اور دل میں جو کچھ چھپا ہوا ہے یہ باطن ہے تو انسان کا ظاہر اس کے باطن سے الگ ہو یا اس کے مخالف ہو یا دوسرے الفاظ میں جو لوگوں کے سامنے اس کی حالت ہے تنہائی کی حالت اس سے مختلف اور اس کے مخالف ہو کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو فن کا نفی اعتقاد ایمانی فا نفاق القفر کہتے ہیں اگر یہ اختلاف کہ ظاہر میں اسلام ہے ظاہر میں ایمان ہے لیکن باطن میں ایمان نہیں ہے اگر یہ اعتقاد کا معاملہ ہو ایمان کے معاملے میں اس طرح کا اختلاف ظاہر باطن کا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ نفاق قفر ہے یہ ایسا نفاق ہے جو کفر والا ہے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے وہ اللہفا ہوا نفاق العمل اور اگر ایسا نہیں ہے اندر ایمان ہے لیکن ظاہر باطل میں اختلاف ہے کھلے میں اچھا ہے چھپے میں برا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ نفاق العمل ہے یہ عملی نفاق ہے تو ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ کی اس قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفاق ظاہر و باطن کے اختلاف کو کہتے ہیں کبھی اختلاف عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی اختلاف عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے اگر عقیدے کے اعتبار سے ہی اختلاف ہو جائے کہ ظاہر میں اسلام اور اندر کفر تو اسلام سے آدمی نکل گیا بلکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ اسلام لایا ہی نہیں اور اگر ایسا ہے کہ ظاہر میں اچھا ہے لیکن باطن میں برا ہے تو اس کا اعتقاد سے تعلق نہیں ہے وہ مسلمان تو ہے لیکن ناقص الایمان ہے اس کا ایمان کچا ہے کمزور ہے ناقص ہے ہاں یہ نفاق عمل سے جڑا ہوا ہے عملی اعتبار سے اس کا دکھاوا کچھ اور چھپ کر وہ کچھ اور ہے لوگوں میں نیک ہے لیکن اکیلے میں وہ برائیاں کرتا ہے تو یہ نفاق عملی ہے جس سے اسلام سے باہر آدمی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا اسلام بگڑتا ہے اس کا ایمان خراب ہوتا ہے کمزوری اس میں آتی ہے شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں المنافق العام کلن اب شرن و ابر خیرن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفاق یا منافق کو اگر ایک عمومی تعریف اس کی دیکھی جائے ایک جنرل ڈیفینیشن اس کی دیکھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو شر کو چھپائیں اور خیر کو ظاہر کریں تو اس اعتبار سے نہ صرف عقیدہ نہ صرف عمل بلکہ بہت کچھ جو ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے یہ ایک عمومی تعریف ہے نفاق کہتے ہیں کہ ظاہر میں خیر ہو اور باطن میں شر ہو کھلے میں خیر ہو چھپے میں شر ہو ظاہر میں اچھا اور اکیلے میں یا چھپے میں برا کہتے ہیں اما ما الخاص لیکن خصوصی معنی کے اعتبار سے اگر نفاق کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں اللوی الاسفل ہو النار کہتے ہیں خصوصی طور پر اس معنی کو دیکھا جائے کہ نفاق خصوصی طور پر کیا ہوتا ہے اس کے معنی خاص کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ ہے یہ وہ نفاق ہے جس کا حامل یا جس نفاق والا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا فاو ابکال القفری و ابہار الاسلام اور یہ نفاق کیا ہے کہ انسان اپنے کفر کو چھپائے رکھے اور اسلام کو ظاہر کرے کسی مسلحت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا مسلمان حکومت ہو گئی تو اس کے اندر ڈر کے یہ سوچ کے کہ مجھ کو فائدے حاصل نہیں ہوں گے مسلمانوں والے یا مجھ کو خطرہ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں آدمی ظاہر میں تو اسلام لے آئے لیکن اندر سے کافر کا کافر ہے جیسے منافقین مدینہ میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن جب دیکھا کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے اور ہم تھوڑی لوگ رہ جائیں گے اگر نہ مانیں تو انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کر لیا تو ظاہر میں وہ مسلمان تھے لیکن اندر سے اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے قرآن کو پسند نہیں کرتے تھے تو وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے تو ظاہر میں اسلام تھا لیکن باطن میں کفر تھا اس کے برعکس مکہ میں کیا حال تھا مکہ میں بعض اوقات ظاہر اسلام نہیں تھا انسان اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا اندر سے مومن ہوتا لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اسلام ظاہر نہیں ہوتا تو مکہ میں بالکل الٹا تھا مکہ میں ظاہر میں اسلام نہیں تھا لیکن بہت سارے مسلمان اندر ہی اندر ایمان کو اسلام کو چھپائے رکھتے تھے تاکہ مصیبتیں نہ آئے مشرقین کفار تکلیف نہ دیں مدینہ میں معاملہ کیا ہو گیا کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ظاہر میں تو اسلام لے آئے لیکن اندر سے کیا تھے اندر سے کافر تھے۔ تو کہتے ہیں فہوا ابطان الكفر واظہار الاسلام کہتے ہیں یہ جو نفاق ہے جو خصوصی معنی میں آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ aadmi kufur ko chhupaye aur islam ko zahir kare۔ بلوغ المرام کی شرح ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ہے فتوح الذل جلال والاکرام میں انہوں نے اس حدیث کے تھاتی بات کی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے بتایا ان کے اس دو دوہرے حال کو اللہ تعالی نے فرمایا واذا لقال للذین آمنوا قالوا آمنا وہ ادا خلو الا شاعق البقرہ آیت نمبر چودہ منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان کا حال یہ ہے وہ اذا لقل ادا آمن قالو آمن جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن وہ ادا خلو الا شیعقی جب ان کے جو سرکش ساتھی ہیں شیطان کے معنی سرکش کے ہوتے ہیں ان کی جو سیاتی ہیں جو انسانوں میں سے ہیں شیتان نما انسان دلاتے ہم گئے نہیں ہوں ہم لوگ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں ان نمانخ نستا ہم تو بس ان مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں ان سے ہم مزاق کرتے ہیں دکھاوے میں ان کے مسلمان دکھائی دیتے اور ہم ان سے مزہ لے رہے ان کو یہ بتا کر کہ ہم مسلمان ہیں تو اپنے دھوکے کو وہ لوگ لذت لیتے تھے دھوکہ دے کر مسلمانوں کو تو کہا انہن مست ہم تو اسے بس ٹھٹھا کرتے ہیں یہ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ کھلے میں تو مسلمان ہیں مسلمانوں کے سامنے لیکن اپنی نجی مجالس میں وہ کیا ہیں وہ کافر ہیں بت کہتے کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں ہم تو بس مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس طرح کا جو دوہرا رویہ ہے یہ منافقین کا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو لفاق تھا یہ اعتقادی تھا کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے اللہ نے دوسری جگہ کہا اس کی ابتدائی میں کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن آمَنَّ بِاللَّهِ الْآخِرِ وَمَا هُم <مُؤمنین> لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے لیکن یہ واقعی ایمان والے نہیں ہیں حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں یوخاد اللہ و لدین یہ اپنے گمان میں دھوکا دے رہے ہیں اللہ کو خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکا دے رہے ہیں اللہ کو حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا ہے اللہ پرماتا دھوکا دے رہے ہیں آمنوا اور ایمان والوں کو بھی وماخاون اللہ انفسم وما یا شعرون لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں لیکن خود انہیں اس کا شعور نہیں ہے خود انہیں اس کا شعور نہیں ہے کوئی آدمی اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا ہے میں اسلام باطن میں کفر مسلمانوں کے ساتھ سازشیں دھوکے بازیاں مزاق یہ سب کچھ یہ سب کچھ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکا دے رہے ہیں اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے مسلمانوں سے چھپا رہ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وقت تک چھپا رہ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کو بتا دیتے ہیں تمہارا نفاق چھپ نہیں سکتا ہے ہمیشہ نہیں چھپ سکتا ہے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ اس پردہ ڈالے رکھے اللہ کی مسلحت لیکن اللہ چاہے تو اس کو ظاہر کر سکتا ہے تم چھپے ہوئے نہیں تو کہا رکھے وہ اللہ وماء شعور وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے لیکن انہوں نے اس کا شعور نہیں ہے آگے فزادہم اللہ بھی ان کے دلوں میں ایک مرض تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا ابن عباس کہتے ہیں کہ کے دلوں میں مرض تھا شک کا مرض تھا اسلام کے بارے میں ایمان قرآن و سنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دلوں میں شک تھا توحید کے بارے میں شک تھا یقین نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شک کو اور بڑھا دیا کیوں اللہ نے کیا فرمایا والیم بیما قانو اقدیبون اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے وہ جھوٹا اقرار کرتے تھے دھوکہ دینے کے لیے جھوٹا اقرار کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے تو اس کی سزا کیا ملی اس کی دنیا سزائے ملی کہ ان کا جو اندر کا شک تھا وہ اور بڑھ گیا اور اخروی سزا کیا ہے آخرت کی سزا کیا ہے ان کے لیے درناک عذاب ہے تو دنیا کا عذاب یہ ہے کہ انسان جب حق کے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس میں شک کرتا ہے تو اس کے شک میں اضافہ ہوتا ہے یہ دنیوی سزا ہے دوسری اخروی سزا یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے سورت البقرہ میں آیت نمبر آٹھ سے دس تک آپ پڑھتے چلے جائیں اللہ نے یہ بات ان کے بارے میں کہی اس کے علاوہ اور بھی باتیں منافقین کی صفات میں سورت البقرہ میں ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی خاص طور سے صورت التوبہ میں دیکھی جا سکتی ہے تو یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ منافقین واقعی وہ منافقین تھے جو اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے ظاہر میں اسلام تھا لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں اسلام نہیں تھا لیکن کیا اس حدیث میں اسی نفاق کا تذکرہ ہے اس پر ہم غور کرنا ہے ہم کو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ علماء نے اس بارے میں کیا باتیں کہی امام الخطابی رحم الله فرماتے ہیں نفاق کی دو قسمیں ہیں کہتے ہیں و نفاق دربان نفاق دو طرح کا ہوتا ہے احدهما ان یظهر صاحبه الدین وهو مصر یبطن الكفر اہل نفاق نفاق کی ایک قسم تو یہ ہے کہ نفاق والا صاحب نفاق دین کو ظاہر کرے لیکن اندر وہ چھپائے ہو اپنے کفر کو دینداری کو ظاہر کریں ہاں میں دین پر دین قبول کرتا ہوں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن اندر کفر, اندر کفر کو چھپائے رکھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ نفاق ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ مبتلا تھے وہ درب الآ لیکن نفاقی دوسری قسم ہے کہتے وہ کیا ہے ترک المحا فلاً مراحا کہتے ہیں کہ دوسری قسم نفاق کی کیا ہے کہ ایک انسان دین کے یعنی دینداری کو تنہائی میں چھپے میں چھوڑے رکھے دینداری کا اہتمام نہ کرے نمازیں چھوڑنی اور اکیلے میں گناہ کیے اور گھر کی زندگی میں دیندار نہیں ہے گالی دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتا ہے گھر میں دیندار نہیں ہے لوگوں سے جب ملاقات کرتا ہے لوگوں کے سامنے بازار میں مسجد میں یا وہاں لوگوں کی میٹنگز میں وہاں کیسا ہے بہت دیندار ہے اللہ والا. لوگوں کے سامنے وہ دیندار ہے لیکن تنہائیوں میں دیندار نہیں ہے کہتے ترک تو العایت کرتا ہے دین کی تنہائی میں کوئی اہتمام دین کا نہیں ہے کتنے لوگ اس میں مبتلا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کہتے ہیں اس کو بھی نفاق کہیں کیوں ظاہر باطن کا اختلاف ہے کھلے چھپے کا اختلاف ہے اور اسی اختلاف کو اسی مخالفت کو تو نفاق کہتے ہیں کما جافی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث میں اسی کی شبی اسی کے مشابہ ایک اور حدیث میں آیا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے فسق ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا اس کے ساتھ جنگ کرنا لڑنا یہ کفر ہے کہتے وہ ان نما و کفر اندون قفر کہتے اس حدیث میں کیا آیا کہ مسلمان سے قطال کرنا اس سے جنگ کرنا کفر ہے تو امام خطابی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفر ہے وہ اس کفر سے کمتر کفر ہے وہ فسق اندون فسق اور یہ فسق ہے اس بڑے فسق سے چھوٹا فسک کیونکہ منافق کے لیے بہت ساری حدیثوں میں فاسق کا لفظ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فسق وہ نہیں ہے جو منافق والا ہے یہ چھوٹا فسق ہے قدا لکھا ہوا نفاق ان دونوں نفاق اور یہ بھی جو عملی نفاق ہے یہ اس نفاق سے چھوٹا نفاق ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین مبتلا تھے جن کا نفاق اعتقادی تھا تو یاد رکھیں شرک دو مرتبے میں ہوتا ہے بڑا شرک چھوٹا شرک جیسے ہم نے کے بارے میں دیکھا اور دوسرے کفر ہوتا ہے بڑا کفر چھوٹا کفر اسی طرح سے فزق ہوتا ہے بڑا چھوٹا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے نفاق ہوتا ہے بڑا نفاق اور چھوٹا جو بڑا والا ہے وہ اسلام سے نکال دیتا ہے چھوٹا والا جو ہے یہ انسان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے لیکن اسلام سے باہر نہیں نکالتا وہ مسلمان باقی رہتا ہے لیکن اس کا اسلام اور اس کا ایمان بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے اس لیے کہ بہت بھیانک چیز ہے یہ اس سے بہت بڑی دراڑ بہت بڑا نقصان بہت بڑا خلل آدمی کی دین پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ مختابی نے بخاری کی شرح میں یہ بات کہی اعلام الحدیث کی کتاب ہے جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو پر سوال یہ کہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ منافق کی تین علامتیں ہیں تو اس میں کون سا منافق مراد ہے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں المراد بن نفا کفیہ الحدیفی نفاق العمل کہتے اس حدیث میں جس نفاق کا ذکر ہے وہ عملی نفاق ہے یعنی جس میں یہ چیزیں پائی جائیں تو وہ اسلام سے باہر نہیں ہو گیا وہ منافق نہیں ہوگا اس پہ منافق کا لیبل نہیں لگا سکتے ہیں بلکہ وہ کیا ہے کہ وہ عملی نفاق. ایک انسان ظاہر میں دینداری کا اظہار کرے لیکن اپنے اندر وہ اس کے خلاف بے دینی کو چھپائے رکھے یعنی گناہوں کو گناہ گار زندگی تنہائی والی ہو لیکن لوگوں کے بیچ میں دیندار بنا پھرتا ہو منحت اللہ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے جلد نمبر دس صفحہ نمبر دو سو بارہ پر اسی باب میں ابن الملکن رحم اللہ فرماتے ہیں وقد اس کو یاد رکھیں رکھے پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص میں جس شخص نے اپنے دل سے اور اپنی زبان سے ایمان کی تصدیق کی ہو قرآن و سنت میں جو باتیں آئی ہیں اس اس کو سچا مانتا ہے اپنے دل سے مانتا ہے اور زبان سے قرار بھی کرتا ہے وفعل اور ان بری میں مبتلا ہو جائے جو اس حدیث میں آئی ہے. لا يحكم عليه اس پر کفر ہی فتوا نہیں داغا جائے گا اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا کہ چونکہ تیرے اندر یہ چار باتیں آ گئی تین باتیں آ گئی, تو منافق ہے تو اسلام سے باہر نکل گیا ہے. نہیں کہا جائے گا اس کے بارے میں ولا ہوا منافق اور نہ وہ ایسا منافق ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے قالو وقت و تو یوسف علیہ السلام ہاد کہتے ہیں اہل علم نے بات کہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھو ان میں ساری صفات جمع تھی لیکن ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا بلکہ مسلمان کے مسلمان باقی رہے وعدہ خلافی جھوٹ باپ سی جھوٹ بولے بیٹے کے بارے میں بیڑیا لے گیا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی وعدہ خلافی ہو یا جھوٹ ہو یا اس طرح کی اور صفات ان میں جمع تھی لیکن ان چیزوں کے جمع ہونے کے باوجود بھی انہیں کافر قرار نہیں دیا گیا لہذا کوئی مسلمان اگر اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے اب تھی ہے شرح الجام صحیح بخاری کی شرح ہے ابن ملقین کی اس میں انہوں نے جلد نمبر تین سفا نمبر پچپن پر یہ بات کہی ہے تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی انسان میں اگر یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ منافق کی صفات تو ہیں لیکن اس آدمی کو ان صفات کی وجہ سے منافق نہیں کہا جائے گا آج بہت آسان ہو گیا ہے کسی بھی آدمی کو کافر مشرق منافق اس طرح سے بول دینا تو یاد رکھیں کہ کسی میں اگر منافق کی صفات پائی جاتی ہوں تو اس سے وہ منافق نہیں ہو جاتا یہ اللہ جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے ہم اس پر نفاق کا فیصلہ نہیں لگا سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ فلا منافق ہے اللہ کی وہی کے ذریعے سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے معلوم نہیں کر سکتے تھے اسی لیے اللہ نے کہا لَا نَحْنُ اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کی علامات کچھ ہیں جن سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے لیکن قطعی حکم کسی پر لگانا صحیح نہیں ہے ہو سکتا مسلمان کا مسلمان ہو لیکن اس میں صفات پائی جاتی ہوں یاد رکھیں اس کو لیکن یہاں ایک ڈر اس بات کا ہے اور بعض علماء نے بات کہی بھی ہے اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے جس سے اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جس انسان میں یہ صفات پائی جاتی ہوں وہ واقعی میں منافق بھی ہو اس پر حکم تو نہیں لگا سکتے لیکن ایک چیز ایسی اس میں حدیث میں بیان ہوئی ہے جس سے علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایسا آدمی اس نفاق میں واقع ہو جائے آئیے دیکھتے ہیں وہ بات کیا ہے جو ہمارے لیے ڈرنے کی چیز ہے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں فی تمبی ہن الا ان ہاد ہی المنافق اس حدیث میں اس بات پر تنبیہ ہے یا دہانی ہے کہ یہ صفات منافق کی عام عادات ہوتی ہیں لے اذا عیدا تد تحقق الوقوع اس لیے کہ حدیث میں کیا آیا ہے کہ جب جب بھی بات کریں جھوٹ بولے جب بھی وعدہ کریں وعدہ خلافی کریں جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے تو لفظ ادا آ رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا اس کا معمول ہے ایک آدھ مرتبہ جھوٹ بول دیا ایک آدھ مرتبہ خیانت کر لیا ایک آدھ مرتبہ وعدہ خلافی کیا ظاہر باتی منافق منافع صفات ہے لیکن اس سے آدمی منافق نہیں ہوتا ہے پکا منافق کیسا ہوتا ہے جس کے یہ عام معمول ہو جائے جس کا ہمیشہ کا حال یہ ہو جائے جب بھی بولے جھوٹ بولے جب بھی بولے وعدہ خلاف کرے جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے کوئی پرواہ اس کو نہ آخرت کا کوئی استدار نہ کیونکہ اس کے دل میں کوئی اس کا ایمان ہی اس پر نہیں ہے تو ایسا آدمی کیا کرے گا ایسے آدمی کے اندر عام طور سے یہ سفید پائی جائیں گی اس کا ہمیشہ کا دائمی معمول ہوگا کہتے قالخابی کال متو ادا تقتبی تکرار الفیل کہتے لفظ اے جب بھی اس سے معلوم ہوتا ہے اس کا تقاضہ یہ کہ اس کی زندگی میں اس کی تقرار ہو ایک آت مرتبہ غلطی نہیں کرتا ہے ہمیشہ کا اس کا معمول ہے یہ خطرہ ہے کہ بہت ممکن ہے ایسا آدمی ایسا ہو منحت اللہ میں انہوں نے بات پی ابن حجر کہتے ہیں فتح الباری میں وَقِيلَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِصَالُ وَتَهَاوَنَ بِهَا وَاسْت غالباً یہ بہت سخت بات ہے جو ابن حجر نے کہی ہے کہتے ہیں کہ علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس بات پر بھی محمول کی جا سکتی ہے اس حدیث سے یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جس انسان میں یہ صفات غالب ہو کبھی کبھی نہیں ہمیشہ اس پر غالب ہوں اور وہ ان کے معاملے میں لا لاپرواہی برتیں ان کو ہلکا سمجھیں ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اس کا ایمان اسے ملامت کرتا ہے آدمی گناہ کر لیتا ہے بعض اوقات جذبات میں آ کر مفاد کی بنیاد پر خوف کی بنیاد پر ایک آدمی سے گنا ہو جاتا ہے خیانت کر لی اس نے لیکن اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے ایمان کی وجہ سے وہ کہتا ہے تو نے غلط کیا اس کو افسوس ہوتا ہے پچھتاوا ہوتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے آئندہ نہیں کروں گا کہتا ہے اگرچہ بعد نہیں ہو سکتا ہے اسے واپس ہو لیکن یہ جو چیز اس کے اندر ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھتا ہے اس کو برا لگتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا کہتے ہیں اگر نہیں ہو یہ وہ تہاوا اور اس کے معاملے میں لا برتے اور اس کو ہلکا پرواہی کریں ہلکا سمجھے اس کے بارے میں اس کو کوئی یعنی برائی اس کے دل میں نہیں آئے اس پر. افسوس نہیں ہو اس کو فن کا نہ فاسد ال جس آدمی کا یہ حال ہو اس پہ یہ, یہ صفات غالب ہوں عموماً یہ ہوتا ہے غالباً یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی اس کا عقیدہ بھی فاصل ہوتا ہے کیسے ایک مسلمان سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے جب بھی بولے یعنی جب بھی وعدہ کرے وفا نہ کرے جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے ہمیشہ اس میں خیالت کرے کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے ہمیشہ ایسا آدمی کس اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے کس آخرت کو مانتا ہے ایسا آدمی اس کے کہیں نہ کہیں اس کے ایمان میں خرابی ہے وہ خرابی بہت بھیانک بھی ہو سکتی ہے وہ, وہ, وہ خرابی وہ کمزوری انکار کی پڑوسی بھی ہو سکتی ہے وہ اس, اس دائرے میں داخل بھی ہو سکتا ہے کہ قدر انکار بھی کرتا ہے شک کرتا ہے انکار نہ کرے شک کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس کا یقین شک کی طرف اس کو دھکیل چکا ہو ایسا آدمی ایسے کام کرتا ہے تو یہ, یہ ایک ڈر کی بات ہے جو اس اے, یعنی حدیث کے تعلق سے اہل علم, اہل علم نے کہی ہے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وہ مما ید الفاق <الْعَمَلِي> کہتے کہ عملی نفاق کا خطرہ اس تعلق سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے ان وسیل و غری ات الفاق <الْعَقْبَى> کہتے یہ جو چھوٹا نفاق ہے یا یہ جو عملی نفاق ہے اس کے بارے میں بہت ڈرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ذریعہ ہے وسیلہ ہے بڑے نفاق کی طرف لے جانے والا ایک ایسی گاڑی ہے جس میں بیٹھنے والا آدمی بڑے نفاق تک پہنچتا ہے انصفات کا حامل ہونا انسان کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے کہ وہ واقعی پکا منافق بن جائے کہتے و ذریع ال الاکبر وهو نفاق الاعتقاد جو کہ عقیدے والا نفاق ہے کما ان الماسی بریفر ویسے ہی جیسے گنا کفر کا خط ہوتے ہیں یا ڈاکیا ہوتے ہیں فیوق شاہر رہا ایس لبل ایمان کہتے ہیں کہ جس آدمی میں ان بری صفات پر اسرار ہو اسی پر ڈٹا رہے جما رہے اس کے بارے میں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہے اس کے بارے میں جس میں یہ صفات غالب ہوں اس پہ جما رہے ڈٹا رہے اس کے بارے میں ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے ف یصیر منافق اللہ اور انجام یہ ہے کہ وہ خالص منافق بن جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہے ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں ایسی حدیثیں آئی ہیں کون سی حدیث آئی دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق اختلاف منافق کی تین علامتیں وہ انسام و صلاح و ضام اللہ مسلم منافق کی تین علامتیں چاہے وہ نماز پڑھے چاہے وہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس میں صفات ہیں تو ایسا ایسا انسان منافق ہے امام مسلم نے اس کو روایت کے کتاب امان میں حدیث نمبر انسٹھ اسی طرح سے ابو اعلیٰ کے الفاظ ہیں مسلم میں حدیث ہے فہو مَن منافق تین چیزیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے وہ انسام و صلاح و حج و چاہے وہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور حج کرے عمرہ کرے وہ کالا انی مسلم اور زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں ایسا آدمی کیا ہے منافق ہے کیوں تین چیزیں کیا ہیں ادا وہ ادا وعد اخلف و ادا خان وہ بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو نہ کرے مخالف وعدے کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس اسے امانت سوپی جائے خیانت کرے چاہے وہ دعوی کر کے میں مسلمان ہوں ایسا آدمی منافق ہے سید ترغیب حدیث نمبر دو شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن لغیر رہی ہے تو یہ بڑی سخت حدیث ہے اگر بعض علماء نے کہا کہ یہ نفاق عملی ہے اس کو منافق کہا گیا ہے نفاق عملی کے اعتبار سے لیکن پچھلی جو اقوال ہم نے دیکھے اہل علی کی کہ کچھ علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر اس میں یہ اس اعتبار سے اس کا دائمی مزاج ہو ایک دو اس کو وہ ہلکا سمجھے اور تین اس کے بارے میں وہ لاپرواہی برتے اعتقاد ہلکا سمجھے اور لا پروائی کرے اس کو کوئی پرواہ نہ ہو وہ کیا کر رہا ہے اور ہمیشہ کا معمول بن جائے کبھی کبھی کی بات نہیں دائمی مزاج بن جائے تو یہ بہت ممکن ہے علامتوں کے منافق ہے یا پھر یہ اس بات کا ذریعہ ہے کہ اس کو یہ گھسیٹتے گھسیٹتے نفاق تک چیز لے جائے گی تو کبھی کبھی انجام والی چیز کو بھی ذریعے کو بھی انجام بتا دیا جاتا ہے جیسے کہا, کہا کہ المیرا فل <فی> قرآن قفر قرآن میں حجت بازی کرنا قرآن کے آیتوں میں آپس میں حجت بازی کرنا کفر ہے اور کہا, کافر نہیں ہو جائے گا یعنی کافر نہیں ہو لیکن کفر تک جائے گا تو جو چیز یقینی طور پر کسی انجام تک لے جاتی ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسے کوئی آدمی بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا ہے اس سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اتنا تیز چلانا موت ہے اتنا تیز چلانا کیا ہے موت ہے وہ خود موت نہیں ہے لیکن کیا ہے موت کا ذریعہ ہے اسی طرح سے جو دیور کو کہا گیا کہ وہ موت ہے یعنی موت کی طرح یقینی ہے تو اس طرح سے بعض اوقات ایسے الفاظ کسی چیز پر بولے جاتے ہیں جو انجام کو ہی اس عمل پر رکھا جاتا ہے کہ یہ اس تک لے جائے گا یہ اس تک لے جائے گا ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں تو بہرحال اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اس میں دائمی طور پر استفات ہو تو یہ بہت ہی چیز ہے اس کو اپنی ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں وہ واقعی نفاق میں نپڑ جائے ایک اور حدیث ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ استفاع چار ہے جس سے کہ ابن حجر نے وہ حدیث ٹکڑا اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس میں مزید توضیع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربن کو نفی کا نہ منافکن خالص چ چیزیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے یہ ڈرانے والی حدیث ہے چار چیزیں جس میں پانے، پائی جائیں وہ خالص منافق ہے وہ من کا نتی خستہ کا خستہ تم نفاقی النفاق یا داحت ہاں لیکن کسی میں اگر ان میں سے کوئی خصلت ہو سب کی سب جمع نہیں ہو رہی ہے بلکہ ان میں سے کوئی ایک صفت ہو یا دو صفت تو کوئی ایک صفت جس میں پائی جاتی ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں نفاق کی خصلت ہے قیانتی خسلت مینا نفاقی یہاں تک کہ اس خصلت کو چھوڑ دے جب تک کہ چھوڑتا نہیں ہے تب تک یہ کہ کہا جا سکتا ہے اس میں نفاق والی صفت ہے اس میں نفاق والی صفت ہے کیا ہے وہ صفات اذا تو مینا خان امانت سونپی جائے تو خیانت کرے جب بھی امانت اس کے پاس رکھی جائے خیانت کرے وہ ادا حد دب بھی بولے جھوٹ بولے ادا غد ارا جب کسی سے معاہدہ کرے تو معاہدہ کیا کرے توڑ دے غداری کرے کسی سے ڈیل کرے پیکٹ کرے کسی سے معاہدہ کرے زبان دے دے تو کیا کرے اس کے بعد میں غداری کرے غدر کرے دھوکہ دے وہ ادا خاص فجر اور جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو فج گالی گلوچ پر اترائے یا حق کے راستے کو چھوڑ کے باطل کے راستے پر سازشیں دھوکے بازیاں سب کچھ کریں ایک دم نچلی سطح پر گر جائے ایک دم گٹیا حرکتیں کرنے لگے حق سے میلان حق کے خلاف دوسری طرف مائل ہو جانا باطل کی طرف تو کہا کہ وہ ادا خاص فجر امام البخاری نے کتاب ایمان میں حدیث نمبر چونتیس پر اور امام مسلم نے کتاب ایمان میں حدیث نمبر اٹھاون پر اس کو روایت کیا ہے اس حدیث سے بھی یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ جس انسان میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں اس کا ایمان خطرے میں ہے اس کا ایمان خطرے میں اس کو جائزہ لینا چاہیے یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے صحابہ بہت ڈرتے تھے ابن ابھی ملائکہ کا کہتے ہیں تو من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسی بعض اوقات آدمی کیا کہتا ہے میں مسلمان فلما پڑھتا نہ میں ایمان لایا میں قرآن کو مانتا اللہ کو مانتا میں سب کچھ کرتا ہوں اپنے دل کو تسلی آدمی دیتا ہے واقعی ایمان والا آدمی اپنے ایمان کے کھونے کے بارے میں ہمیشہ اندیشوں میں مبتلا ہوتا ہے بھائی جس کی جیب میں پیسہ وہ بے فکر جاتا رستے سے بس میں ٹرین میں اور گاڑیوں میں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے کہ نہیں ہے اس کو ہمیشہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہیں چوری تو نہیں ہو گئی کسی کے بریفکیس میں زیادہ پیسے اگر تھوڑی سی بھی آنکھ لگ ٹرین میں دیکھتا کہیں چلی تو نہیں گئی کو اٹھا کے تو نہیں لے کے گیا تو جس کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کے بارے میں اندیشوں میں مبتلا ہوتا ہے جس کے پاس ایمان جیسی عظیم شان سب سے بڑی دولت ہو وہ بے خوف کیسے ہو سکتا ہے تو صحابہ کے بارے میں ابن ابی ملکا کہتے ہیں تابئی کہتے ہیں ادرکت اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیس سے زیادہ تیس, یعنی تیس صحابہ پائے صحابہ سے میری ملاقات ہوئی النفاق على نفسه. ان میں سے ہر ایک کہا لی تھا کہ اپنے اوپر اسے نفاق کا خوف تھا کہیں میں منافق تو نہیں آپ حنگ اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدث میں تھے آپ نے واضح ختاب ہوا رونے لگ گئے دل نرم ہو گیا اور واض و سے بالکل آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جیسی گھر گئے بھی بچوں میں ہنسی کی باتیں ہوئی کچھ اور کھو گئے اس میں وہاں دل کا حال الگ ہو گیا فیملی میں جا کے بالکل فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں ہنس رہے باتیں کر رہے سب کچھ وہ اثر چلا گیا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہاں تو ایسا رہتا بہت رونے والا نصیحت سن کے کتنا رونا آ رہا ہے اور یہاں گھر پہ آ کے ہنستا ہے بیوی بچوں میں وہاں حال الگ یہاں حال الگ وہاں ایک دم دینداری اور یہاں یہاں تو بالکل بے فکری وہاں آخرت کی یاد وہ آخرت کی فکر آخرت کی فکر کے خوف سے پریشان رونے والا یہاں کے ہنستا ہے احساس دل میں پیدا ہوا فوراً زبان سے الفاظ نکلے نہ فقن حنزلہ تو منافق ہو گیا نفاق کیا ہے ظاہر و باطن کا خلاف اپنے بارے میں اندیشہ ہوگا فوراً گھر سے نکلے راستے میں اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملے ان کی زبان کے الفاظ وہی سنے نہ فقان والا ملاقات ہوئی تو کہا فقہ اللہ کیا کہتے ہو کہا دیکھو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد میں ہوتے ہیں یہ حال ہوتا ہے اور گھر پہ جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہا ایسا تو مجھ کو بھی ہوتا ہے دونوں کے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ اور اسم کی خدمت میں گئے فرقا اللہ کے رسول نہ فکا ہم کا کیا ہوا کہا اللہ کے رسول آپ کی مجلس میں ایسا ہوتا ہے اور ہم گھر پہ جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اے اگر تمہارا وہی حال ہونے لگے جو میری مجلس میں ہوتا ہے تو فرشتے تم سے مسافر کرنے لگے لیکن اے ہم والا سیت الوسا سیت الوسا اے حملہ کبھی کبھی کبھی کبھی وہ جو کیفیت ہے ایمان کے ایک دم اونچی کیفیت وہ ہمیشہ حاصل نہیں ہوگی یا یہ معنی ہے کبھی ایسا ہوگا اور کبھی ویسا ہوگا ساعتا ایتن و سا ایک ساتھ ایسی ہوگی کہ تم رو رہے ہو اللہ کے قریب ایک دم اور آخرت کی فکر غالب لیکن کچھ ساتھ ایسی بھی تمہاری ہوں گی ایک ساتھ ویسی بھی ہوگی بیوی بچوں میں تجارت میں یا کسی اور حال میں ہر وقت وہ استہوار نہیں ہو سکتا ہے انسان کا دل اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے قلب کو قلب اسی لیے کہتے کہ اس میں تکلب ہوتا ہے تو صحابہ ڈرتے تھے مقصود اس واقعے سے یہ ہے کہ صحابہ ڈرتے تھے اپنے بارے میں اس لیے نہیں کہ ان کا عقیدہ خراب تھا نوز بلّہ یا انہیں یقین نہیں تھا اس لیے کہ وہ اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتے تھے وہ تھوڑے سے بھی تغیر سے اپنے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے ہمارا وہ حال نہیں ہے ہماری زندگی میں بڑے سے بڑا تغیر آ جاتا ہے خرابی آ جاتی ہے لیکن ہم کسی نہ کسی حدیث کو پکڑے رہتے ہیں سہارا دامن اس کا پکڑے رہتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دیتے رہتے ہیں اس تسلی کے نتیجے میں ہمارے زوال میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے وہ زوال بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں لوری سناتے رہتے اپنے آپ کو کہ سوئے رہے اور آدمی سویا رہتا ہے اور پھر جب بیدار ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ زندگی میں تنزل آ چکا ہوتا ہے صحابہ ایسے نہیں تھے تھوڑا سا بھی معاملہ بدلا کھٹک پیدا ہوتی تھی یہ کھٹک ایمان کی علامت ہے. اسی حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو تیس صحابہ کا میں نے ذکر کیا بخاری نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا باب خوف المؤمنی من این یحبت عملوه یحبت عملوه وهو لا اشوف حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہی ما مضا مؤمنون ولا بقی اللہ وہو یخاف النفاقع وما امنہو اللہ منافق امام البخاری انتعلقاً اس کو روایت کیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی محدثین نے اس کو آ, ذکر کیا ہے امام بخاری نے بھی اپنی دوسری کتاب میں اس کو اور خلال نے اس, میں اس کو ذکر کیا ہے شیخ البانی کہتے ہیں اس کی صنعت صحیح ہے کہتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کوئی مومن وہ مومن جو چلے گئے اور جو باقی ہے جو بھی باقی ہے مومن اس کا حال یہ ہوتا ہے اللہ یخاف النفاق جو مومن چلے گئے ان کا بھی حال یہ تھا اور جو مومن بچے ہوئے ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر نفاق کا خوف محسوس کرتے تھے اپنے بارے میں نفاق کا ڈر انہیں لگا رہتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں اور کہتے وما امن ہو اللہ منافک اور نفاق کے بارے میں بے فکر مأمون وہی رہتا ہے جو خود منافق ہو منافق اپنے بارے میں ڈرتا نہیں ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا وہ بھرم میں پڑا رہتا ہے وہ بھرم میں دھوکے میں پڑا رہتا ہے لیکن سچا مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں ڈرتا رہتا ہے تو کہا کہ مومن ہی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا ہے اور اپنے اپنے اوپر نفاق کا خوف محسوس کرتا ہے اور منافق اپنے بارے میں بے فکر رہتا ہے اسے کبھی خوف محسوس نہیں ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ امام البخاری نے بھی ذکر کیا اور خلال نے اسے اش میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 1656 پر امام الخلال نے اس کو ذکر کیا ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا منافق کی تین ہی علامتیں ہیں یا اس سے زیادہ ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ حدیث میں تین آیا تو پھر تین تھی تو پھر چار کیسے ہوئی چوتھی صفت بھی بیان کی اپنی حجر نے اور حدیث میں اور ہم نے دیکھا اس کو بخاری مسلم میں ہی کہ جب لڑے تو آپ بد کریں کرے تو تین کا کیا مطلب ہے یہاں پر بولو نے دو بات یہاں پر کہی کہ ایک تو یہ کہ تین سے مراد یہاں پر تین میں محسور نہیں ہے بلکہ تین اس وقت میں ذکر کر دی کسی وقت میں اور ذکر کی کسی وقت میں اور ذکر کی چار بھی ذکر کیا آپ نے اور ایک یہ کہ شروعات میں آپ کو تین بتائی گئی تھی پھر آپ نے اس کے بعد مزید اور صفت بتائی گئی تو آپ نے اس میں اگلی مرتبہ میں اضافہ کیا دونوں بات علماء نے کہی ہے لیکن مسلم کی ایک حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ تین میں حصر نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا من علامات المنافق خلافہ منافق کی جو علامتیں ہیں ان میں سے تین یہ تو معلوم یہ ہوا کہ اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں لیکن اس وقت میں تمہیں تین بتاتا ہوں کسی اور وقت میں اور بھی بتائی ہیں تو اس سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا منافق کے علامات میں سے تین یہ ہیں اور آپ نے پھر تین صفات بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر انسٹھ شیخ حبد اللہ کہتے ہیں کہ ول منافق السال مضموما منافق کی اور بھی بہت ساری بری خصلتیں ہیں وقد يكون تخصيص هذه الخصال بالذكر لانها اظهر عليهم من غيرها عند مخالطتهم المسلمين تاکہ اور بھی بہت ساری منافقین کی صفات ہیں لیکن جب منافقین مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی زندگی میں یہ تین صفات عام طور سے دیکھنے میں آتی ہیں اس کے علاوہ بھی اور صفات ان کی ہیں لیکن یہ صفات جو ہے غالب ان میں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جب وہ ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آتی ہیں غاہر ہوتی ہیں اول الہا ہی لطی یا دو المسلمین یا یہ وہ تین صفات ہیں جن کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں جھوٹ بول کے دھوکا دیتے مس گائڈ کرتے ہیں مسلمانوں کو مسلمان ان کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرتے ہیں مسلمان سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اور دھوکا دیتے ہیں ان وقت پر. غدر کر دیتے ہیں اذا غدر تو یہ جو صفات ہیں ان کی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں باقی اور صفات ان کی ہیں نماز کے لیے آتے ہیں تو بہت ہی بوجھل بن کے آتے ہیں نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں ان کا اپنا عمل ہے اور بھی بہت ساری صفات ہیں ان کی لیکن یہ جو صفات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو غرب ہے جھوٹ بولنے میں غرض ہے وعدہ خلافی میں نقصان پہنچانا ہے اسی طرح سے یعنی عہد توڑنے میں نقصان پہنچانا ہے بدزبانی کر کے جھگڑے کرنے میں اس میں غرن پہنچانا ہے یہ وہ صفات ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے اس لیے آپ نے ان تین کا ذکر یہاں پر کیا یا ان چار یا پانچ کا ذکر کیا تھا۔ تو منحط اللہ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان تین صفات میں کیا خصوصیت ہے ایک بہت ہی اچھی بات ابن حجر نے علامہ غزالی کے حوالے سے کہی ہے امام غزالی کی بہت ساری غلطیاں اپنی جگہ ہیں لیکن بعض چیزیں انہوں نے آ, اچھی بھی کہیں جن کو علماء نے نقل کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَوَجْهُ الْاِقْتِصَارِ عَلَى هَذِهِ الْعَلَامَاتِ اِخْتَلَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی تین علامات کو ذکر کرنا اس کی کیا توجیح ہو سکتی ہے کہتے ہیں اَنَّهَا مُنَبِّهَةٌ عَلَى مَا عَدَاهَا یہ ان کے علاوہ جتنی صفات ہیں ان کی طرف تنبیح کرتی ہیں دیا نسی بنحسرفی سلا بہت بہت عمدہ بات یہاں پر ابن حجر کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ دینداری کی بنیاد دیانتداری دینداری کی بنیاد جو ہے یہ یعنی تین چیزوں پر منحصر ہوتی ہے القول و الفیل ول آدمی کی دینداری جو ہے وہ تین لیول پہ ہوتی ہے ایک تو آدمی زبان سے کچھ اچھی باتیں کرتا ہے عمل جسم سے اس کے اچھے صادر ہوتے ہیں اور تین جو ہے اس کے دل میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں نیت ہوتی ہے اس کی تو دین تین اعتبار سے اظہار اس کا ہوتا ہے یا تین بنیادوں پر یا تین مرتبوں میں دین ہوتا ہے دل میں زبان پر اور بدن سے علی فساد القول وعلی فساد الفعل کہا کہ دیکھو یہاں پر ان کی زبان کی جو بے دینی ہے وہ جھوٹ سے ظاہر ہوتی اس لیے کہ جھوٹ بہت سخت بات ہے اسی میں وعدہ خلافی بھی آتا ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ ہے تو ایک تو یہ کہ جو زبان سے ان کی برائی ہے بے دینی اس کا اس کی علامت کیا ہے جھوٹ بولتے ہیں تو معلومہ کہ زبان جو ہے بے دینی میں ملوث ہے نمبر دو وہ الفسادیانہ اور ان کا جو جسمانی عمل ہے اس کا بگاڑ کیا ہے کہ وہ خیانت کرتے ہیں کسی کا مال لینا کسی کی چیزوں میں سے تصرف کرنا ناجائز یہ کیا ہے یہ خیانت ہے یہ بدنی عمل ہے زمین ہڑپ لینا پیسہ کھا جانا کسی کا زیورات اس کے کرنا یا کچھ اور جو قیامت اس کے بدنی اعمال میں سے ہے اور وہ الا فساد نیت اور کہتے کہ جو نیت کا بگاڑ ہے یہ وعدہ خلاف نہیں ہے کیا آدمی یا تو وعدہ کرتے وقت ہی دل میں ہوگی بس یوں ہی زبان سے بول رہا ہوں میں پورا کرنے والا نہیں ہوں ٹالنے کے لیے وعدہ کر رہا ہوں یا یہ کہ وعدہ کریں لیکن دل ہی دل میں پھر کیا کہیں نئی وعدہ پورا نہیں کروں گا تو یہ اس اصل کہاں قلب میں. تو نیت کا بگاڑ کیا ہے وعدہ خلاف تو زبان کا بگاڑ جھوٹ جسم سے عمل کا بگاڑ خیانت اور اسی طرح سے دل کا بگاڑ وعدہ خلاف تو کہتے کہ دینداری تین سطحوں پر ہوتی تو تینوں عمل کو آپ نے ذکر کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہر جگہ بگاڑ ہے منافق مین تینوں سطحوں پر بگاڑ ہوتا ہے لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يَقْضَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مُقَارِنًا لِلْوَعْدِ کہتے ہیں کہ وعدہ خلافی اگر انسان سے ہو بھی جائے وعدہ ٹوٹ جائے تو اس سے کوئی اس پر قدح یا کوئی اس میں برائی یا مذہبت اس پر نہیں آتی ہے اگر انسان وعدہ کرتے وقت میں اس کو پورا کرنے کا پکا ارادہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ ارادہ تو تھا اس کا. امّا لو کہتے ہیں کہ یعنی اگر آدمی کا عزم ہو کہ وعدہ پورا کرے گا لیکن پھر کوئی اور رکاوٹ آ جائے یا اس کے برخلاف کوئی اور رائے اس کے سامنے آ جائے جو زیادہ بہتر تھی تو ایسے آدمی فہاد علم تو جدمن حصورت تو اس میں یعنی اس پہ صورت نفاق کی صورت سے ظاہر نہیں ہوتی ہے پیدا نہیں ہوتی ہے امام غزالی نے یہ بات الاحیاء میں کہی ہے فتح نمبر ایک صفحہ نبے تو یہ جو بات ہے آ, اس تعلق سے اہل علم میں کہی ہے تو ہم نے جانا کہ نفاق کی تین علامتیں بنیادی ہیں اس کے علاوہ دو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں عہد کر کے توڑ دینا اور جھگڑے میں بدزبانی گالی گلوچ پر اترانا حق سے ما... یعنی دور ہو جانا یہ پانچ صفات کل ملا کے امام نوی نے بھی ذکر کی ہے اگرچہ وعدہ خلافی جھوٹ ہی کی ایک شاخ ہے جھوٹ ہی کی ایک شاخ ہے عہد توڑنا بھی وعدے کے ذمن میں ہی آتا ہے لیکن اس میں صورت کے اعتبار سے جیسے حضرت نے بتایا فرق ہوتا ہے پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یعنی اگر آدمی کا عام معمول یہ ہو جائے اور وہ کوئی پرواہ نہ کرے اللہ کی شریعت کی تو بہت ممکن ہے کہ اس کا اعتقاد بھی خلل کا شکار ہو اور ایسا آدمی ممکن ہے منافق ہو چکا ہو اور جیسے کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ اس کو لے جائے گا عمل نفاق اعتقاد والے نفاق کی طرف آئی اب ان کی تفصیل ہم کچھ دیکھتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ آج مکمل ہو پائے گا لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں اور اگلے ہفتے میں ہم بچی ہوئی باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ پہلی صفت کیا ہے وہ ادا حد بولے تو جھوٹی بولے بات کریں جھوٹ بولتا ہے جب بھی بات کرتا ہے کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں ہوتا ہی ہے جھوٹ اس کا معمول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم الکدب وم الکدب خبردار جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچویب یا اس لیے کہ جھوٹ فجور کی طرف گناہوں کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے وہ ان نار اور گنا انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف ہانکتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف ہانک کے لے جاتے ہیں گھسیٹ کے لے جاتے ہیں وہ ماں یزالو یکرکیبا با آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے اور اہتمام کر کے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے کوشش کر کر کے جھوٹ بولتا ہے تکلف کرتا ہے جھوٹ بولنے میں یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کباب ایک نمبر کا جھوٹا پرلے درجے کا جھوٹا تو جھوٹ بولتے بولتے بولتے بولتے اللہ کے یہاں وہ جھوٹا ہی قرار پا جاتا ہے جھوٹا اس کو لکھ دیا جاتا ہے اس لیے جھوٹ سے بچو معلوم ہے کہ جھوٹ زبان کا بگاڑ ہے لیکن زبان کا بگاڑ آدمی کے زندگی کا بگاڑ پیدا کر دیتا ہے اور زندگی کا بگاڑ عملی بگاڑ انسان کو اس برے وسط سے متصف کر دیتا ہے, وہ جھوٹا قرار پا جاتا ہے اللہ کیا؟ وہ جھوٹا بن جاتا ہے امام مسلم نسقربیات کی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سات پر تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بے دینی تک لے جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یو اسلح لکم لکم و یغفی لکم آپ دیکھیں گے اللہ نے کیا فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو دائیں بائیں اس میں ملاوٹ کر کے زبان ٹیڑھی کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کے غلط سیدھی بات کرو اسٹریٹ فورڈ صاف صاف بات کرو اللہ سے ڈرو اور صاف گوئی کا اہتمام کرو سیدھی اور سچی بات کرو کیا ہوگا نتیجہ یو لکم عمالكم. اللہ تمہارے اعمال کو بھی سمارے گا اب دیکھیں اللہ نے کیا کہا اللہ سے ڈرو زبان سے استعمال کرو عمل صحیح ہو جائیں گے معلوم کہ تقوی دل میں ہے زبان تقوی سے زبان صحیح ہو جاتی ہے اور زبان سے عمل صحیح آتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی اصلاح کرنا اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہے اس کے بالعکس زبان کا بگاڑ اعمال کے بگاڑ کا ذریعہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جھوٹ سے بچو جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور ہم سبھی ہی جانتے ہیں جھوٹ جو ہے یعنی جھوٹ کی فیملی بڑی ہوتی ہے اور اچھے بچے اس کے ہوتے ہیں اکیلا نہیں مرتا ہو اس کے ساتھ کئی جھوٹ جنم لیتے ہیں ایک جھوٹ کئی جھوٹ پیدا کرتا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہاتھ بھی 10 جھوٹ بولتا ہے اور پھر اس طرح سے انسان کا کریکٹر خراب ہوتا ہے اور پھر ان جھوٹوں کو مینٹین کرنے کے لیے کئی غلط کام کرنے پڑتے ہیں تو امال کا بگاڑ زبان کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے تو آدمی جھوٹ سے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ اور ایمان میں تضاد بتایا ہے ایمان کے برخلاف ہے جھوٹ آپ نے فرمایا لا يؤمن العبد ان کا ایمان نہیں لایا پورا پورا ایمان نہیں لا لایا پورا پورا ابھی مومن نہیں بنا پورا ایمان نہیں لایا جتنا اس کو ایمان لانا چاہیے نجات کے لیے جتنا ضروری ہے کمال کے لیے جتنا ضروری ہے کمال واجب جتنا ضروری ہے اس کے لیے ابھی وہ پورا ایمان نہیں لایا کون کب تک رفاحت یہاں تک کہ وہ مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے مذاق والا جھوٹ بھی جب تک چھوڑتا نہیں ہے پورا پورا اس کا ایمان بھی بنا اور ان کا صادقا اور آپس کا جھگڑا نہ چھوڑ دے چاہے وہ سچا کیوں نہ ہو چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو آپس میں تو تو میں تو میں کرنا بے وجہ کی حجت کرنا بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں بھائی یہ موبائل اچھا کہ وہ موبائل وہ موبائل اچھا جنت میں لے جائے گا یہ لڑ رہے ہیں دونوں تعلقات خراب کر لیے آئی فون اچھا کہ سیمسنگ اچھا لڑ رہے ہیں آپس میں فلاں سروس اچھی کہ فلاں سروس یہ بائک اچھی کہ وہ بائک یہ کار اچھی کہ وہ کار اچھی خود جت کر رہے ہیں بھائی تو سچا بھی لڑتا کیوں ہے تعلقات کیوں خراب کر رہا ہے اپنی زبان کیوں خراب کر رہا اپنا دل اس کے لیے دشمنی کیوں پیدا کر رہا مسلمان کے لیے ایک چھوٹی سی بات میں اختلاف کیوں جیسے جبکہ اس پر کسی نجات کا مدار نہیں ہے کہا کہ وہ ترکل مرا وا ان کہ چاہے وہ سچا کیوں نہ ہو اپنی بات میں لیکن جھگڑا چھوڑ دے جب تک نہیں چھوڑتا ایسا جھگڑا واقعی اس کا ایمان پورا نہیں ہوا بعض اوقات چھوٹی چیز میں جیتنے کے لیے آدمی آدمی کو کھو دیتا ہے ڈیبیٹ جیتنے میں ڈیبیٹر کو نہیں کھونا چاہیے ہم لوگوں کو جیتنے کی بجائے ہم جنگ جیتنے کی کوشش کرتے بحث جیتنے کی کوشش کرتے <تصفح> تو کہا کہ ایمان والا پورا پورا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ مزاق والا بھی جھوٹ نہ چھو ہم کتنے جھوٹ بول دیتے مزاق میں کوئی آدمی بس بیٹھا سانپ سانپ سانپ ڈرا رہے ہیں اس کو پلٹکے دے کر نہیں ہے حرام ہی جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اس طرح سے بے وجہ ڈرایا جائے جھوٹ بول کے ڈرایا جائے اولاد سے وعدے کر رہے ہیں ادھر ایک چیز دیتا ہوں یا تم کو دوں گا وعدہ خلافی کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں میرے ہاتھ میں لوگ کو ایک چیز ہے لو کھول رہا کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہاتھ میں جھوٹ بولا اس کو تو ایسے کتنے جھوٹ مذاق میں انسان بول دیتا ہے جب تک کہ یہ جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے تب تک یہ واقعی اس کا ایمان پورا پورا نہیں ہوا تو اس حدیث کو امام احمد اور تبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے سید ترغیب تریب حدیث نمبر دو شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح لکھے ہے میں سمجھتا آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے رک جائیں گے یہ پہلی صفت ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ انسان جھوٹ بولے تو منافقین جھوٹ بولتے تھے اس لیے اللہ نے کیا فرمایا ولہ بن علیم بیما کانو یک ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے آخرت میں کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے وہ جھوٹ بولتے تھے لوگوں سے تو جھوٹ بولتے ہی تھے وہ دین کے معاملے میں جھوٹ بولتے تھے وہ اپنے ایمان کے معاملے میں جھوٹے تھے ان کا ایمان کا اقرار ایمان کا دعویٰ سچا نہیں تھا اتنا بڑا جھوٹ بولتے تھے وہ کہ ایمان نہیں لا بھی کہتے تھے ہم ایمان لائے تو یہ جو جھوٹ ہے یہ جھوٹ بہت بڑا جھوٹ تھا. وہ جھوٹے لوگ تھے جھوٹا اقرار کرنے والے تو یہ یہ بہت بری صفت ہے یہ منافقین کی خصلت ہے اگر ہمارے اندر یہ سفت ہے تو ہم کو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یہ انسان کے اعمال کا بگاڑ لاتی ہے جھوٹ انسان کے عامال کو بگاڑتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی تکمیل اور اکمال کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین کے جو صفات اور ان کے اوساف اور ان کی قصرتیں ہیں ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو کامل فرمائے باقیہ جو باتیں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے اور ایک صحابی کے بارے میں جو غلط فہمی ہے گفتگو کریں گے اخو محادا خیر شیخ. آ, ویسے شیخ محترم شروعات میں اعلان کر چکے تھے لیکن کافی ساتھی ابھی جوائن ہوئے ان کے لیے ضروری اعلان یہ ہے کہ اگلے تین ہفتے انشاءاللہ آ, پروگرام کی ٹائمنگ اس طرح ہوگی سعودی عرب کے مطابق پروگرام تین بج کے پینتالیس منٹ پر شروع ہوگا اور ہندوستان کے مطابق انڈیا کے مطابق پروگرام بج کے پندرہ منٹ پر شروع ہوگا اگلے ہفتے ان 12 نومبر 19 نومبر اور 26 نومبر کو یہ ٹائمنگ رہے گی إزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الله وبركاته.